تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب آتار اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتی ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے تو اے سنی والے تو ہر گز شک والوں میں نہ ہو